الْإنسان الانسان عجولا پہلے آیتوں میں قرآن کریم کی طرف دعوت اور اس کے نتیجے میں ماننے والوں کے لیے کامیابی نجات اور اجر کبیر مخالفت کرنے والوں کے لیے آزاب علم کے واحد سید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کے اندر حاجرت ہے شرقین کو دعوت دی گئی اور ہر دور میں سے ہوتا ہے تو دعوت کے بعد ایمان لانے کے بجائے وہ آزاب کے مطالبات کرتے ہیں کہ آزاب لے آؤ قیامت کب ہوگی آزاد کب لاؤ گی جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا آزاب کا وہ پورا کرو فرمائے انسان کے اندر یہ عجلت ہے ایمان لانے کے بجائے وہ شر کو طلب کر رہا ہے ایمان خیر کی نعمت ہے اس کو لینا چاہیے کہ اگر ایمان موجود ہیں اور عذاب آ جائے تو تم بچ جاؤ گے بجائے اس کے ایمان لانے کے بجائے کفر <تصفح> شرک پر قائم رہتے ہوئے کہتے جلدی کرو عذاب لے کے آؤ فرمایا دول انسان ہو دعا مانگتا ہے انسان بے شر ہے برائے کی دعا ہوں بالخیر <تصفح> جیسے خیر کے دعا مانگتا ہے جیسے اس کی خیر کے دعا اسی طرح شر کے دعا جلدی جلدی وکان ال انسان ہے انسان جلد باز نہایت جلد باز اور صورت یونیورسٹ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ لوگ اللہ اگر اللہ تعالی ان کے لیے عجلت کر دے عذاب لانے میں ان کی بدآمادیوں کی وجہ سے تو پھر اللہ ری پورا کر دے گا <تصفح> کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن اللہ ڈیل دیتا ہے بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں پماخونا آیا تلے تل پس مٹا دیتے ہم رات کی نشانے کو وہ جالنا آیا اور بنا دی ہم نے دن کی نشانے کو مبصرت دکھلانے والی ہر چیز کو دکھلانے والی ہے روشن ہے فرمائے لے تب تم وہ فضل تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو فضل مراد اللہ کے انعامات نامات ولیۃمینول حساب تاکہ <تصفيق> تا تم جان لو سالوں کے اور حساب کے گنتی گتا تم اپنے حساب جان لو اس سے ہفتے کے مہینے کے چھ مہینے کے بارہ مہینے کے اور اس کے ساتھ ساتھ سالوں کے پورا حساب وکل نشین تفصیل ہر ایک چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے ہر ایک چیز مانا دین کے تمام چیزیں مفصل ہیں اللہ نے بیان کیا ہے اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے یہاں اللہ رب العالمین نے دن رات کے دو نیامتوں کا ذکر کیا اور دونوں سے حساب کتاب کا فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج سے بھی حساب کیا جا سکتا ہے مانو رات حساب کے لیے دن بھی حساب کے لیے لیکن ہماری شریعت میں اس امت کے لی رات سے حساب کا تعین ہے رات سے ہمارا حساب شروع ہوتا ہے کیونکہ تعلق چاند سے ہے اور چاند کا تعلق رات سے ہے اور یہ دونوں اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑے انعامات ہیں وَكُلَّ انسانٍ اور ہر ایک انسان کے لیے الزم نا ہواظم کے اہم نے اس کے عمل نامے کو اس کے گردن میں رجول ابو نکالیں گے ہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن کتاب ان کتاب منصورا دیکھے گا اس کو کلے کتاب ان کی نظروں میں ہوگا اللہ رب العالمین امن ناموں کو لوگوں کے سامنے تما دے گا پیش کر دے گا اور یہ وہ مقام ہے تین مقاموں میں سے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہاں عائشہ تین مقامات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا اس میں سے ایک مقام پولیس فراض ہے دوسرا مقام اعمال کے تولنے کی جگہ ہے تیسرا مقام اعمال ناموں کے تقسیم کے وقت جب انسانوں کا عمل نامے ملیں گے تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ہر شخص کو اپنے نجات کا اپنے عمل نامے کے دائنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کا خوف یا تمہ رہے گی کتابیں دی جائے گی عمل نامے دی جائے گی لوگوں کو اللہ کا امر ہوگا اقرا کتاب کا پڑھو اپنا کتاب پڑھ لو کفا بنب سے کلا کافی ہے تمہاری لی تمہارا عمل نامہ آج کے دنالے کا حسیبہ تجھ پر حساب لینے والا حساب پڑھ لو تجھے معلوم ہو جائے گا تم کہاں کے حقدار ہو جنت کے یا جانم کے صورت کا میں اس انسان کا تذکرہ اس اعمال کے ساتھ ماں لحاظ الب لا سب والا کبھی رتن اللہ خود کہانے کو کیا ہوا ہے کہ اس نے اور بڑے امال کو سب کو احاطہ کیا ہوا ہے چھوٹا عمل بڑا عمل رات کا عمل دن کا عمل سب حاضر ہے کیونکہ ہم رتن خیرہ شر, شر کا ہو یا خیر کا ذرا برابر عمل وہ دیکھے گا اس کو جس شخص نے ہدایت پائی یقیناً ہدایت پاتا ہے وہ اپنے جان کے لیے اپنے نفس کے لیے اپنے فیری کے لیے عمل کرے گا کسی پر احسان نہیں ہے جو کوئی بھی گمراہ ہوا یقیناً اس کے گمراہ ہی اس کے نفس پر ہے ولا تجربہ <coughs> نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا کوئی شخص کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نبی امتیوں کا نہیں اٹھائے گا امتی نبی کا امیر مامور کا مامور امیر کا باپ اولاد اولاد ماں باپ کے نہیں ہر انسان اپنے اپنے امال کو اٹھائے گا اپنا ذمہ دار ہوگا کوئی کسی کی طرف سے جواب نہیں دے سکے گا لا تکلمون گفتگو نہیں کر سکیں گے کسی کو اختیار نہیں ہوگا فرمایا رسول نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ بیچام رسول کو مانا یہ جب تک ہم لوگوں پر حجت قائم نہ کر لے ان کو شرک اور ابد کے وضاحت نہ کر لے کہ یہ شرک ہے یہ بدت ہے یہ دین ہے یہ بے دینی ہے یہ جنت کا رستہ ہے یہ جانم کا رستہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے علماء حق کے ذریعے سے ان کے اپنے عقل سلیم کے ذریعے سے ان کے اوپر ظاہری اور باطنی طور پر مسئلہ واضح کرتا ہے آسمان زمین ہوائیں بادلیں یہ سب آیات اللہ نے فرمایا یہ سب ہدایت کی آیتے ہیں علامات اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں انبیاء بیجے ہیں رسول بھیجے ہیں تمام بستیوں میں اللہ نے حق کی دعوت کو پہنچایا ہے امر نام رفیع اور جب ہم چاہتے ہیں کسی قوم کو ہلاک کر دینا امر نامت رفیح حکم دیتے ہیں اس بستی میں ہم ان کے مالدار لوگوں کو مترفین کو ہم ان کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے ان کو دعوت دیتے نبی بیچتے عالم بیچتے فس اکوفی حافظ انہوں نے جب بھی ایسا ہوا ہم نے مالداروں کو دعوت دے دی انہوں نے نا فرمانی کی فحق علیہ القول ثابت ہو گئی اس بستی والوں پر ہمارا عذاب پتمبرنا تدمیرہ تباہ کر دیتے ہم اس کو تباہ کرنا برباد کر دینا مارا مالداروں کو <خصف> <خصف> ہمیشہ یہ مقابلہ رہا ہے پیچھے عنوانات میں ہم نے پڑھ لیے آراب میں تو ہر نبی کی دعوت میں بقال المل اللہ کبھرو بقال المل اللہ کب فرو سرداروں نے کہا کفر کرتے ہوئے ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس امت کے اندر دین کے مقابلے میں سردار آگے ہیں وزیر ہے مشیر ہے افسران ہیں وہ دین کو دبانے کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں اس لیے کہ دین ان کے خواہش کے ٹکر میں آتا ہے یا وہ شرک میں مبتلا ہوں گے یا بجت میں یا عیاشی میں یا لوگوں کے مال دولت پر پنجہ گاڑے ہوئے پنجے گاڑے ہوئے ان کے قبضہ کرنے میں تو جب دیندار ان کو کہتے ہیں کہ بھائی عدل انصاف اللہ کا قانون غریبوں کے حقوق ان کو دیے جائیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے کوئی سردار وڈیرا وہ غریب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے دونوں ایک سب میں کڑے ہو ایک قبرستان میں ایک جیسے ان کے قبرے ہو یہ تفاوت اللہ نے مٹھایا ہے ہاں مالدار ہونا ٹھیک ہے کوئی مالدار ہوگا غریب ہونا کوئی غریب ہوگا یہ اللہ کا تقسیم ہے اللہ فرماتے جب بھی ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کا ترتیب یہ رہا کہ ہم نے بستی میں نبی بھیجے دائی بھیجے تو سرداروں نے ان کی دعوت سے انکار کیا وکم اہلگنا من القرون میں مِن کتنے ہلاک کیا ہم نے نو علیہ السلام کے بعد قومیں وکفہ بے ربیزن خبیر ہم بستیرام کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار اور خوب دیکھنے والا خوب خبردار ہے وہ نوح علیہ سلاۃ والسلام کے قوم کے بعد یہ دلیل ہے نا کہ نوح علیہ سلاۃ والسلام کے قوم سے تباہی شروع ہوئی ہے عذابوں کا اجتماعی سلسلہ نوح علیہ السلام سے پہلے اس کے قوم سے پہلے لوگ توحید پر قائم تھے اور یہ اس بات کی دلیل ہے جو قوم اللہ کے توحید پر قائم ہو بھلے ان میں گناہ ہو سکتے ہیں لیکن بڑے تباہیوں سے اللہ ان کو بچاتے ہیں فرمایا تیرے رب اپنے بندوں کو خوب دیکھتا اور ان کے حالات سے خوب باخبر ہے من کا نید ال جو جلدی چاہنے والا ہے جو چاہتا ہے نا جلدی دنیا کو آ کہا گیا ہے قرآن بل تو ہبون جس کا ارادہ ہے آجلا چاہتا ہے دنیا چاہتا ہے اجلنا شاہ جلتی دے دیتے ہم ان کو جتنا ہم چاہتے اس دنیا میں یہ نہیں کہ جتنا وہ چاہتے چاہت پھر بھی اللہ فرماتے ہمارے ہوگی لیکن وہ دنیا پسند کرتے ہیں چلو ہم اس کو دنیا دیتے ہیں لے من رو جن کے لیے ہم چاہتے ہیں سمجان جہنم پھر دے دے اس کے لئے جانم یسلاہ داخل ہو اس میں مضمون محمد خورا ملامت زدہ تتکارا ہوا مضموم ہوگا اس کا مذمت کیا گیا ہوگا دنیا پرست لوگ اللہ ان کے مذمت کرتا ہے جو بے کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے قارون کے اللہ نے کیسے مذمت کی ہے دنیا پرستہ فرعون کے اللہ نے مذمت کی ہے دنیا پرستہ اور اس ترتیب سے بڑے بڑے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں دنیا پرستوں کے تو اللہ ان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں جانم میں بھی ڈالیں گے من لَهَا دل اور جو بھی چاہتا ہے آخرت کو اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے کوئی بھی ایسا کرے وہ مومن اور جب ہو وہ مومن گا فس یہ لوگ کا نسائ مشکورہ ہے ان کی محنت قابل قدر مانا یہ کہ جو لوگ عقرت کے طالب ہیں ان کا مانا یہ نہیں وہ آخرت کے طالب ہیں تو دنیا نہیں کمائیں گے وہ فقیر ہوگا کلاش ہوگا بیکاری ہوگا نہیں دنیا وہ بھی کمائیں گے رب فی حسنا حسنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کے دعائیں سکھائی اپنی امت کو اور جیسے کہ پچھلے عنوان میں ہم پڑھ چکے ہیں حیات طیبہ اللہ مومن کو حیات طیبہ دیتا ہے حلال رزق فراوانی کے ساتھ اور ایمان پر گامزن ہونا یہ حیات طیبہ ہے تو فرمائے جو لوگ آخرت چاہتے ہیں مانا اصل مقصود ان کا آخرت ہوتا ہے اگر حلال مال چاہتے ہیں تو اس میں اس کا نیت کیا ہے مجھے مال مل جائے حلال اور اس پر میں اللہ کی دین کا خدمت کروں فقیروں مسکینوں کو مستحقین کو دے دوں کھلے ہاتھوں سے خرچ کروں اللہ کے رستے میں مقصود یہ ہوتا ہے اس پر اپنے رب کو راضی کر دو فرمایا ان لوگوں کی صحیح محنت وہ قابل قدر ہے لیکن اس میں شرط لگایا شرط یہ ہے کہ وہ معاہد ہو معاہدے نہیں ہوگا تو مال کے وہ امبار لگائے اللہ کے رستے میں اس کی قبولیت نہیں ہوگی فرمایا من امن تو ہر ایک کو نوازتے ہیں اور میں ہم, ایک ہم ہر ایک کو نوازتے ہیں یہ دیکھو دنیا پرسین کو بھی دیتے ہیں یہ مالدار ہیں ان کو بھی دیتے ہیں من اتوا ربک یہ تیرے رب کے عطا سے ہیں مانا جنت کے عطا بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور آخرت سے کر ہے فراموش کر چکے ہیں آخرت کو ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے وہ ماں کا ناطو رب کا ماں زورہ اور نہیں ہے تیرے رب کا آتا رکا ہوا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے سورت یونس کا ہم نے آخر میں پڑھ لیا تھا کہ جن کو اللہ راحت یا تکلیف پہنچاتا ہے خاص کر اپنے نبی سے کیا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے فلاں کلحا فلا مر سے للہ دوسرے مقام میں فرمایا یہاں پر فرمایا وہاں کہاں سے فلاں وہی رد کا بخیر ان فلا رات دلے پدل گی جو سیپ بھی ہے میشاہ وہ جس کو پہنچاتا ہے تو فرمایا کوئی روک نہیں سکتا ہے مال دے دے تو کون روکے گا اللہ فرماتے ذرا غور کرو سوچو انظر دیکھو کہ پا کس طرح فضل ہم نے فضلت دی ہے بعض ہمارا مارا ہم باز کے بعض کو باز پر دنیا میں ہم نے کس طرح فضلت دی ہے لوگوں کو کسی کو غریب بنا کسی کو مالدار کسی کے کروڑ روپیہ زکات نکلے گا تو کوئی سال بھر بیس ہزار روپیہ کا نہیں سکے گا غربت کی وجہ سے فرمایا دیکھو ذرا ہم نے کیسے فضائل تقسیم کیے دنیا میں اب اس سے فرمایا تمہیں کیا ملنا چاہیے دنیا میں کن تفاوتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تمہارے دل میں یہ باتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں کہ جس کا یہ خوبصورت بلڈنگ نظر آتے ہیں یہ میرا ہو یہ بڑا کارخانہ بڑے اسپیشل گاڑیوں میں گھومنا یہ تمہیں پسند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے رما اگر ہے تو ذرا توجہ دو ولا خرت اکبر و درجہ دوں اکبر و تفضیل البتہ خرت بڑھ کر ہے وہ درجوں کے اعتبار سے اور بڑھ کر ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے چلو دنیا میں تو یہ دن گزر جائیں گے لیکن دنیا میں جس طرح غریب مسکین لوگ مالداروں کے اعلیٰ مقامات کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کو شوق پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے تو اگر یہاں شوق ہے تو پھر آخرت کے درجات کے لیے محنت کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تو یار عرضی ہے یہ تو ختم ہو جائیں گے اور اس میں ہر فاسق فاجر کے لیے بھی دعوت ہے کہ اگر تم مالدار ہو اچھے اچھے مکانات اور اچھے اچھے باغات اور کارخانوں کے اور نقد سونے چاندی کے مالک ہو تو یہ تمہیں اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے اس کے مقابلے میں جو غریب لوگ ہیں مسکین ہیں ان کی زندگی تمہیں اچھی لگتی یا نہیں اگر ایسا ہے تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ کیونکہ آخرت کے کی درجات کا مسئلہ بہت بڑا ہے مقبولا آخرت کی تباہی جس چیز سے واقعہ ہوگی اس کا ذکر فرمایا تجالنا ٹھہراؤ ما اللہ اللہ کے ساتھ اللہ آخر کوئی اور معبود کوئی دوسرا معبود اللہ کے ساتھ نہ بناؤ فتح اہدا مضمو مفضول تو پھر بیٹھے رہو گے تم ملامت زدہ اور بے یار اور مددگار ایک تو تمہارا مذمت کیا جائے گا مضموم بن جاؤ گے اور دوسرا یہ تمہارا خزلان ہوگا مفزول ہوگے تمہارا کوئی مدد نہیں کرے گا تمہارا کوئی پوچھے گا بھی نہیں بے یار اور مددگار چھوڑ دیے جاؤ گے اس وقت کیا کرو گے یہ دلیل ہے کہ مشرق کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا مشرق کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا مشرق کے لیے ذلت ہی ذلت ہے وقت وار ابو کا فیصلہ کیا تیر رب نے اللہ تعب اللہ یہ کہ نہیں عبادت کرنا مگر اسی طرح عبادت کرنا ہے بال والدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے اللہ کے توحید خالص اللہ کے بندگی خالص نیت کے ساتھ عبادت اور خالص اسی اللہ کے لیے بغیر ملاوٹ اور شراکت اور پھر حقوق و لباد کا ذکر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کے مرحلہ بتایا کہ ماں باپ اگر جوان ہیں تو ان کو تیرے احسان کا ضرورت نہیں ہوتا ہے وہ اپنے کماتے ہیں اپنے کھاتے ہیں اپنے محنت کرتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں کپڑے دھونا اپنا ضرورت پورا کرنا لیکن جب پہنچ جائے بڑھاپے کو تب ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنے کا زیادہ ضرورت ہوتا ہے فرمائب لوگ کے برا عہد ہوما کلا ہوما اگر پہنچے تیرے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں فلا تقل اقلام فن نہ کہنا ان کو اف تک کا کلمہ بھی نہیں کہنا تن ہر نہ جھڑکنا ان کو وک الما کہتے رہنا ان کے لیے نرم لے جے کے بعد نرم لیجے سے ان کے ساتھ بات کرو بسم اللہ رب العالمین نے آداب کی انتہا تک بات بتائی اف وہ الفاظ ہے وہ حروف ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر تکلیف ہو جائے نا دل کو دماغ کو ذرا تکلیف پہنچ جائے تو وہ زبان پر نظر آ جائے اف ایک کام کیوں کیا ہاتھ ہلانا سر ہلانا لات مارنا یہ تو دور کی بات ہے ایسے زبان پر جملے آنا الفاظ آنا جو کہ ان الفاظ کے ذریعے سے تیرے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچ جائے یہ بھی نہیں کرنا ہے اف تک نہیں کہنا ہے اس میں مانا یہ نہیں کہ آدمی اف ہی کرے گا کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسے جملے تیرے زبان پر آ جائے اور ماں یا باپ وہ الفاظ وہ خود ڈائریکٹ سنیں یا انڈائریکٹ سنیں کسی اور کے زبان سے لیکن تیرے ان لفظوں سے ان کو دکھ پہنچائے تو یہ ارف کے زمرے میں ہے اور یہ معنی ہے اور پھر جھڑکنا ان کو ڈانٹنا یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور یہ بات آپ کو بتاؤں حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے ایک سزا دنیا میں ہے اور ایک سزا آخرت میں ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ماں باپ کے جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے اکثر ان کی اولادوں نے ان کا بدلہ ان کو چکایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں میں ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے اپنے دادا کا اور نانی اور دادا ان کے بدلے لے لیتے ان سے بچنا بہت ضروری ہے فرمایا و جنا حضر المن الرحمہ جو کر رکھو ان دونوں کے لیے آجزی کے اپنے پر آجزی کے ساتھ پر سے مراد بازو بازو سے مراد یعنی اپنا عمل اپنے آپ کو ان کے لیے نرم کرو شفقت اختیار کرو جناح حزل کے تفسیر اللہ نے رحمت سے من منا الرحمت شفقت اور مہربانی کی وجہ سے بعض نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جک جاؤ کہاں لکھا ہوا ہے یہ آیات پیش کر لیتے وقف جنا حزل مینرحما کہتے اپنے پرو کو نیچے کرو اپنے کندھوں کو نیچے کرو یہ مانا نہیں ہے ہاں یہ مانا اپنی جگہ ہے ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے تکبرانہ انداز اختیار کرنا یہ تو ویسے بھی شریعت میں منا ہے ماں باپ کے سامنے شفقت سے پیش آنا مقصود ہے اب بتایا ایک تو معاملہ معاملہ ان کے ساتھ دوسرا معاملہ اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کے سخت کلمات نہیں کہنا ہے اف تک نہیں کہنا ہے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا ہے جو ان کو تکلیف کا سبب ان کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے یہ تو ہو گیا ان کے ساتھ تیرا معاملہ اب آیا معاملہ میرے ساتھ اللہ فرماتے تو مجھ سے بھی دعا کرنا ان کے لیے اس لیے کہ ان کا تیرے اوپر حق ہے کہ اللہ میرے ماں باپ پر شفقت کر لینا کیسے شفقت کمارا بیانی سو جیسے میرے اوپر میرا بانی کی تھی بچپنے میں بچپنے میں کیا مہربانی ہے ماں باپ آپ دیکھ لیں ماں کنڈے راتوں میں دیہاتوں میں ہوں شہروں میں ہوں راتوں کو بھی جاتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ باپ کو دیکھو وہ اسپتالوں میں دوڑ لگا رہے ہیں دن کو کماتے رات کو کماتے لا کر بچے کو پیش کرتے ہیں بچے کو تکلیف ہو تو ماں باپ دونوں پریشان ان کے دل کی دھڑکنیں ان بچوں کے ساتھ دھڑکتی ہیں ہر حالات میں ان کے اوپر رحم اور بغیر کسی لالچ کا ان کی پرورش کرنا ان کو معلوم نہیں ہے یہ بڑے ہوں گے تو نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا حشر کریں گے لیکن اللہ نے ایک محبت ڈالا ہے ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے تو فرما ان کے لیے دعا مانگو کن لفظوں کے ساتھ رب ہما کمارا بیانی رحم ہما کمار بیان رحم فرما دے اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے پرورش کی ہے یہ انتہائی درجے کا مہربانی ہے نہ ماں باپ کا فرمایا ان کے لیے دعا بھی مجھ سے رب حکم رب تمہارا خوب جانتا ہے نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہیں ان تکونوا صالحین اگر ہو تم سال غفورا یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے رجوع کرنے والوں کو وہ بخشنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نیتوں کو اللہ جانتا ہے اگر تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو یا دوسری کا کرتے ہو اور دلوں میں نیت کچھ اور ہو اور ظاہر میں تمہارا عمل نیکی کا ہو تو اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لو کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے ہاں اگر ان و سوال ہے نیت صحیح ہو مخلص ہو اللہ کے لیے ہو للہیت ہو ابتغاء مرض اللہ ہو تو پھر وہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جیسے کہ پہلا ہم نے بتایا تھا یہ دو الفاظ معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں حق پرستوں کے خلاف وابی اور وحابی. یہاں پر وہ لفظ ہے وابی اللہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وہ وابی ہے اور اللہ وابیوں کو معاف کرنے والا ہے اور یہاں ایک بات اور یاد رکھ لو سلابین لوگوں نے بنائے ہیں مغرب کے بعد چھ رکعت یا آٹھ رکعت پڑھ لینا اس کو سراتے ہو ابین کہتے ہیں جبکہ حدیث میں سراتے ہوا بین جو آئے ہیں وہ جیسے کہ سی بخاری اور دوسرے کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ جب زمین پر اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائے ترمد الفسال کے الفاظ ہے زمین پر اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائے اس وقت سوراتے ہوا بین پڑھنے کا ٹائم ہے زور سے پہلے ہیں اور اشراق کے بعد درمیانے وقت میں آتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دور حاضر میں دس بجے کے بعد بارہ بجے سے پہلے یہ مغرب سے مغرب کے بعد اور اشراق سے پہلے سوراتے ہوا بین کا کسی حدیث سے, سے ثابت نہیں ہے تو جو نفلی نماز اور عبادت ہو یا فرضی ہو اس کا وقت اور تعداد وہ شریعت نے متعین کیا ہے وہ اسی کے مطابق کوئی بندہ ادا کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے ورنہ نہیں وہاں تیزربہ حق اول مسکین اون سبین اور دو خورا بتاروں کو ان کا حق مسکین اور رستے کے مسافروں کو بلا تو بزر تب زیرا نہ کر لینا فضول خرچی فضول مال خرچ نہیں کرنا اب پہلے اللہ کا حق وہ خزا ربو کا اللہ تعبۃ پھر ماں باپ کا حق پھر قرابت داروں کا حق آ گیا رشتے دار رشتے دار ہیں مسکین ہیں رستے کے مسافر ہیں ان کو بھی ان کا حق دو ان کے حقوق مختلف ہیں قرضے ہیں قرضے میں تعاون کرو مسافر ہے مسافر کے ساتھ اگرچہ وہ اپنے گھر میں مالک ہے ملک ہے سردار ہے لیکن اب سفر کے حالات میں ان کے ساتھ آپ کا تعاون شرحان ان کا حق ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لاتو بس تبزیرا تبزیر نہیں کرنا فضول خرچی نہیں کرنا ہے مال کی حفاظت صورت فرقان میں بھی یہ طریقہ اللہ نے بتایا یہاں پر بھی دو طریقے بتائے ہیں نہ تو کھا اتنا مال خرچ کر لینا کہ انسان کو بعد میں ندامت ہو اور نہ کنجوسی کر لینا کہ آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ ہی نہ بنائیں بنائے فرمائند محمد زرینا خانخان شیعتی یقیناً فضول خرچی کرنے والے بھائی ہیں شیطانوں کے وکان شیتان کپورا ہے شیطان اپنے رب کا نہایت نہ اب آپ دیکھ لینا شیتان نے یہاں کتنا بڑا زرب لگایا ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے باری آتی ہے تو انسان کو کنکس بناتے ہیں اور فخشا اور جب فضول کاموں میں پیسوں کے خرچ کرنے کے باری آتی ہے تو اتنا انسان کو دلیر بنا دیتا ہے شادی ہو یا اور کوئی رسم رواج ہو خرچ کرو خوب خرچ کرو یہی تو اصل موقع ہے ارے لوگ دنیا اس لیے تو کماتے ہیں اب نہیں لگاؤ گے تو کب لگاؤ گے اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو کسی چیز پر دو روپے خرچ ہوتے ہیں تم خام اس پر چار مت لگاؤ یہ بقایا فضول خرچی میں چلا جائے گا امتحمتہ فخم میں سورہ فرما و اما تو رضنا اگر تم اعراض کریں اگر اراز کرے آپ رب انتظار کرتے ہو اپنے رب کی رحمت کا ترجمہ اس کو میل رکھتے ہوئے فخ الحم کو سورہ تو کہوں ان سے بات نرمی کے بعد آسان بات مانا یہ اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے مال دولت مانگتا ہے آپ وہاں دینا نہیں چاہتے ہراس کرنا چاہتے تو ایسے انداز میں ان کو ٹھال دو ان کے بات کو رد کرو تاکہ ان کو دکھ نہ پہنچے ٹھیک ہے تمہیں اللہ نے مال دیا ہے ان کو نہیں دیا ہے اب آپ وہاں دینا خرچ کرنا نہیں چاہتے بھلے قرابت والے ہیں مسکین ہیں اور رستے کے مسافر ہیں لیکن کسی سبب سے آپ ان پر خرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نرم لیجے سے ان کی بات کو ٹھالنا ہے ڈانٹ اور غصہ وغیرہ اس سے اجتناب کرنا ہے بناؤ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنا ہاتھ بندھا ہوا کیفیت میں نہ بناؤ الا ان کیردن کے ساتھ ولا تب سکھا کل اور نہ کول دینا ان کو مکمل کول دینا فتح اور دملوم تم بیٹھے رہو گے ملامت کیا ہوا تتکارا تتکار ماندہ بیٹھ جاؤ گے یہاں <coughs> <coughs> اعتدال کا حکم دیا افراد تفریح سے بچنا اور آج میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کنجوسی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی مثال اس طرح ہے کہ وہ اس طرح ایک کرتا پہنا ہوا ہے لوئے گا اور جب بھی وہ مال خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کُرتے کے وہ زرے اور کنڈے وہ اس شخص کے ہاتھوں کو مزید جڑک دیتے ہیں جکڑ دیتے ہیں دبا دیتے ہیں اور دونوں ہاتھ اس کے گلے کے ساتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں اور مومن جو ہوتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے کڑے کل جاتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے یہ یہاں پر اللہ تعالی نے اعتدال بتایا ان نرم پیب ستر اس کلے میں شاہدر اب اس میں مالداروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی یہ مال دولت کا ملنا اور غربت کے زندگی گزارنا دونوں کے لیے فرما کہ اللہ کے طرف متوجہ ہو جاؤ مالدار بنانا یہ بھی اللہ کا کام ہے کلاش اور فقیر بنانا یہ بھی اللہ کا کام ہے اسی کی طرف رجوع کرو فرما رب بک سدر شاہ رب فراوانی فراخی لاتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ یک اور تنگ کر دیتا ہے یہ رد ہے ان لوگوں پر جو مساوات کے دعویے کرتے ہیں اور کمیونزم کے دعوت دیتے ہیں کہ سارے لوگوں کے پاس ایک جیسا مال ہونا چاہیے جب آپ ان کے معاشرے میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ ایک جیسا کوئی بھی نہیں ہے دوسروں کو اپنا پیغام دینا اور خود ان کے اعمال ان کے خلاف ہونا جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان کے پارٹی کے سربراہوں کو دیکھو ان کے پارٹی کے سربراہوں کے گھروں میں گاڑیاں کئی دس دس پندرہ منٹ تو ان کے گھروں کے اندر گاڑیوں کے روڈ بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے باغات ہوتے ان کے گھروں میں اور کروڑوں پتی کربو پتی ہوتے اور دوسرے کے لیے دعوے کرتے کہ جی ہمارا تو مشن یہ ہے کہ زمین پر سارے لوگ ایک جیسے ہوں اللہ نے لوگوں کا فکر ایک جیسا نہیں بنایا اللہ نے لوگوں کے وجود ایک جیسا نہیں بنایا شکلیں ایک جیسے نہیں بنائی اللہ نے سب لوگوں کے کی لئے مقام آخرت کا ایک جیسا نہیں رکھا ہے تو رزق کو ایک جیسا کیوں رکھتا ہے یہ تو اللہ کے جو نظام ہے اس نظام کے خلاف ہے اگر سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو آپ بتاؤ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے اور وہ پندرہ منزل پر رہتا ہے بلڈنگ کے پندرہ منزل پر دوسرا بھی کروڑوں پتی ہے اب یہ کروڑوں پتی کروڑوں پتی سے کہہ رہا ہے کہ یہ بلاک میرے پندرہ منزل پہ چڑھا دے وہ چڑھائے گا وہ کہے گا کہ مجھے ضرورت کیا ہے اچھا یہ دس کلو آٹا اوپر لے جاؤ وہ لے جائے گا یا بجلی نہیں ہے <تصفح> لفٹ بھی کام نہیں کر رہے آپ اوپر سامان لے جانا ہے میں لے جا نہیں سکتا ہوں کون ہے پھر نوکر اللہ فرماد یہ میرے اصول نظام کے خلاف ہے بعض حکم بآم سفریہ تاکہ تمہارے بازوں بعض بازوں کو نوکر بنا لے غلام بنا لے تابے بنا لے یہ تو اللہ کا نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا معاشرے کے اندر یہ اللہ نے اصول نبے خبرا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتایا جن کو میں مالدار بناتا ہوں ان کو میں خوب جانتا ہوں جن کو میں فقیر بناتا ہوں ان کو بھی خوب جانتا ہوں وہ فقیری کا مستحق یہ مالداری کا مستحق اس کی مالداری میں میرے کیا حکمت ہے وہ میں جانتا ہوں اس کو غریب بنانے میں میرے کیا حکمت ہے آپ کو معاشرے میں غریبوں میں ایسے لوگ ملیں گے کہ اگر ان کو مالدار بنایا جائے تو شام تک نہ معلوم کتنے شریف گرانوں کو وہ لوٹ کر بیٹھ جائے گا اتنے ان کے خواہش کی تیزی ہوتی ہے اتنے وہ بدسلوک لوگ ہوتے ہیں اور اتنے وہ ظالم ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے مال دولت کی قوتوں کو چھین لیتا ہے ان کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہوتے معاشرے میں کلش اور فقیر ہو کر رہتے ہیں اللہ کو پتہ اس لئے اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ میرے بندے ہیں ان کو میں جانتا ہوں جس حال میں میں رکھتا ہوں مجھے بتائیں وَلَا خَشَّتَ قتل مت کرو اپنے اولاد کو ڈر سے نہ تمہیں بھی دیتے ہیں قَتْلَهُمْ ان نقت ان کبیرا یقینا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہ کبائر کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے بڑے بڑے گناہ اور عذاب سے بچنے کے لیے اسباب ہے یہ صورت کے عنوان میں کہ لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں کس وجہ سے کہ رزق کون دے گا اللہ نے فرمایا پہلے ان بچوں کا ذکر نہ جو ان کو ہم رزق دیتے ہیں وہی وہ تمہیں بھی دیتے ہیں حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ مسکین لوگ اللہ ان کے لیے بارش کو برساتا ہے غریبوں کے لیے اللہ بارش برساتا ہے اور اس بارش کی وجہ سے مالدار لوگ سیراب ہوتے ہیں اگر یہ غریب لوگ معاشرے میں نہیں ہوں گے مالداروں کو کہاں سے ملے گی صحیح مسلم کی روایت یہ غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو برساتا ہے اور ان غریب لوگوں کی رحمت اور شفقت جو اللہ ان پر کرتا ہے انہیں کی وجہ سے مالدار لوگ سیر ہوتے ہیں تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غربت کو ختم کر رہے ہیں معاشرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے غربت ختم ہو جائے گا تو بارشیں رک جائے گی اور پھر تو وہ دن دنیا کا ختم ہونے والا دن ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے تو فرمایا کہ ان کا قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے لہذا خاندانی منصوبہ بندی سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ گناہ کبیرہ گنا کبھی رائے تقرب کریب مت جانا فاشتوں یقیناً زنا بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے اب دیکھیں ولا تزنی یہاں نہیں فرمایا بلکہ فرما ولا تک رب زنا, زنا کے قریب مت جاؤ کیا مطلب ولا تک ربو اسباب زنا, زنا کے اسباب کے قریب مت جاؤ زنا ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اسباب ہے کسی غیر عورت سے باتیں کرنا پنکھے ملانا ان سے اور ان کا قربت کرنا ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا ان کے ساتھ دوستی قائم کرنا یہ سارے اسباب ہوتے ہیں پھر انسان زنا تک پہنچتا ہے اللہ تعالی نے فرمائے کہ اولا الزنا یہ بڑا فحش کام ہے فحش اور یہود نسارہ کی یہ کوشش ہے مشرقین کی یہ کوشش ہے دنیا کے اندر جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کس عمل کو عام کریں ٹی وی کے ذریعے سے وی سی آر کے ذریعے سے اور اس وقت یہ جو موبائل نکلے ہیں موبائل کے ذریعے سے فہاشی کو عام کیا جا رہا ہے نوجوانوں کے نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے کمپنی والے اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں کہ بھائی مغرب کے وقت سے فری کرو کیا فری کرو لین فری کرو جیز سے جیز ہیں وارد سے وارد ہیں بھائی گیارہ سے صبح تک اب یہ گیارہ سے صبح سات بجے تک کون سے کام کا ٹائم ہے اس میں دکانداری ہوتی ہے نہیں کمپنی ہوتی ہے نہیں یہ تو وہ آرام کا ٹائم ہے جو شریعت نے کہا کہ عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا عشاء کے بعد ہی ان کو باتوں پہ لگا تاکہ پیغمبر کی مخالفت ہو جائے اور پیغمبر کے ہر حدیث کے خلاف مسلمان جب قدم اٹھائے گا تو ان کے لیے تباہی ہوگی تو انہوں نے کہا بائے نہیں اس حدیث کا مقابلہ کرو عشاء کے بعد ان کے لیے فری کرو کب تک صبح سات بجے اب پوری رات لوگ لگے رہتے ہیں دیوانوں اور پاگلوں کی طرح کوئی پارکوں میں موبائل لے کر گھومتا ہے کوئی اپنے مکان کے چھت پر کڑا ہوگا موبائل لے کے کوئی کسی گلی میں ایرونی چرسی کی طرح اکیلا کڑا ہوگا باتیں کرے گا اور دو دو دو چار چار آٹھ آٹھ گھنٹے اور پھر کیا ہوتے پھر کہتے ہیں جی آج میں کام پہ نہیں جاؤں گا چھوٹی کیا بات ہے طبیعت خراب طبیعت خراب نے جاگراتی کیے شبینہ گزارا ہے یہ کمپنی والے ایسے کیوں کرتے ہیں بے حیائی کو عام کرنے کے لیے یہودی لابی ہے یہ نصارہ اور یہود یہ مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ کرنے کے درپے ہیں اور مسلمانوں کے جو بڑے ہیں سردار ہیں ان کو کمیشن دو بس کمیشن ان کو دے دو تم مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو کمیشن چاہیے تو جو حکمران ہوتے ہیں وہ کمپنیوں سے پیسے کاٹتے اب وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کمپنی والی کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے کو کہاں تک لے گئے پھر کہتے ہیں معاشرے کے اندر فساد ہے فساد کس نے لایا تم لوگ تو لا رہے اللہ فرماتے اکابر مجرمے ہاں جو معاشرے کے اندر اکابرین ہوتے یہی مجرم ہیں یہی فہشی اور یعنی کو عام کرتے اور جب یہ عام کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا قانون ہے کہ پھر ان سرداروں کے گھروں پر آگ لگ جاتا ہے تو یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگ لگائی ہے اپنے ہاتھ سے اور جو آگ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی ہے وہ ان کے در دیوار میں داخل ہو گیا ہے یہ پھر سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے تو فرمایا فہاشی کے قربت نہیں کرنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بہت اہم مسئلہ ہے فہاشی کے کاموں میں بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو اس کے لیے سبب بنتا ہے مثلاً ڈرائیورنگ کرتے کوئی شخص تن تنہا عورت کو ٹیکسی رقصے میں بیٹانا یہ حرام ہے اگر کوئی شخص اس بات کو چیک کرنا چاہتے ہیں کسی ڈرائیور سے یہ کام کرے گا وہ خود ہی بتا دے گا کہ یقیناً فرماس بچو عورتوں پر داخل ہونے سے مانا تن تنہا عورت کے ساتھ بیٹھنا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ ایسا نہیں بتایا بلکہ فرمایا کہ جب تم دو ہو تو سال زما شیتان تیسرا ان کے درمیان میں شیتان آتا ہاں جب پارٹی بن جاتی ہے ایک طرف دو عورتیں ہیں یا ایک طرف دو مرد ہیں ایک عورت دوسری جانب ہے تو اس میں پھر بات کیفیت بدل جاتا ہے انسان کا یہ فحاشی اوریانی کے کام ہے ٹیلی فون پر بھی غیر عورت سے بات کرنا یہ فحاشی اوریانی ہے کام کیا ہے تمہارا کون ہے کیوں بات ہے کیوں کرنا ہے یہ حرام کام ہے لوگ اسی تلاش میں لگے ہوتے ہیں یہاں تک ایسے کیس سنائی دیتے ہیں ایک ڈرائیور کے ساتھ میں جا رہا تھا ناظم آباد وہ مجھے خود بیان کرنے لگا کہ میں ایک عورت کے ساتھ جو کہ پینڈی میں ہے یا لاہور میں ہے ایک لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات یعنی یہاں تک یہ رشتہ ہو گیا ہے فون پر رشتہ ہو گیا ہے اب اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے ماں کو اس کا پتہ ہے اب اس پریشانی میں ہے کہ اس کا باپ آئے گا تو کہتے ہیں وہ بڑا سخت ہے اور انتہائی پردے کا پابندی کرتا ہے گھر میں لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا میں نے کہا آپ نے اس کو دیکھا کہ ہاں نہیں میں نے کہا انہوں نے آپ کو دیکھا ہے نہیں نہ اس نے مجھے دیکھا ہے نہ میں نے اس کو دیکھا ہے بس ٹریپن میں لایا میرا ٹریپن اس کے ساتھ لگ گیا اس پر باتیں شروع ہو گئی باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو ہم پسند کر لیا یعنی ایسے آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو ایک دوسرے کو شکل تک بھی نہیں جانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے عاشق ہیں بلکہ اتنے بے حیائی پھیلا دیے عورتوں میں کہ لڑکیوں نے یہ ایک پیشن اختیار کر لیا ہے کہ جس سے شادی ہے وہ تو شادی ہے نا دوست تیرا دوست بھی کوئی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دوست اور ہوتے ہیں خاون اور ہوتے ہیں اب اتنی بےغیتی مسلمانوں میں پھیلا دی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت کہ اذا لم ہی فلم ما تھا جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو پھر جو تیرے مرضی میں آئے وہ کرو تو یہود سارا اس حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرما فرمایا کہ الحیا من شعبہ حیا ایمان کا شعبہ ہے اس لیے اپنی بیٹیوں کو موبائل ہاتھ میں دینا یہ ان کو خنجر دینا ہے خنجر کے اپنے پیٹ میں گسیڑ دو اپنے ماں باپ کی عزت میں ڈال دو یہ خنجر دینے کے مترادب ہے ان چیزوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے خاص کر خواتین یہ چیزیں فحاشی اور جانی اور شیطانی راستوں کے لیے بالکل اسباب ہیں یہ اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ فحاشی فہاش سے ولا تخت اور مت قتل کرو تم کسی بھی جان کو کون سے جان جسے اللہ نے حرام کیا ہے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حق کیا ہے شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کر لیے تو اس کو سنسار کرنا دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جانا ان کو قتل کرنا ہے محمد الدین او یا اس کے ساتھ اس نے کسی نفس کو قتل کے بے گناہ تو لکم فل کے ساتھ اس کا بدلہ رہنا ہے یہ اسباب ہے یا پھر وہ جیسے کہ صورت معاہدہ میں ہم نے پڑھا ہے چوتھا مسئلہ ڈاکو ہے چور ہے اور مسلمان معاشرے کے لیے وہ مضر ہو گیا ہے تو ان کو قتل کرنا ہے یہ چار اسباب ہے فرمایا امن خود مجلومن فقت جالنا سلطانہ جو کوئی قتل کیا جائے مظلوم یقین ہم نے بنایا اس کے کی وارسوں کے لیے سلطانہ غلبہ فلاں فل نہ وہ زیادتی کرے قتل میں نوکا نہ منصور وہ مدد دیا گیا ہے فرمایا کہ ہم نے شرحان مظلومین کے ساتھ مدد کیا ہے کہ مظلومین کے ساتھ دو اور قاتل کو پکڑو اور مسلمان حکمران کے کٹیرے میں ان کو لے آؤ اور ان کو लेकिन دے لو لیکن فرمائے है جو مظلومین ہیں ان کے لیے درس ایسا نہ ہو کہ تمہیں एक دیا گیا ہے تم ایک کے بدلے करने قتل کرو تم قتل کرنے کے بعد जैसे کرو فرمائے نہیں بس جیسے اس نے قتل کیا ویسے تم ایک بندہ ان سے قتل کرو کسانس لے لو لیکن زیادتی نہیں کرنا ہے اصراف نہیں کرنا ہے اسے آپ کو بچانا ہے حد سے تجاوز کرنا اس میں مسلح ناکان وغیرہ کاٹنے کا یہ بھی مسلح میں داخل ہے یعنی اس میں جاتی میں داخل ہے یا قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کو چھوڑ کر اور اس کے بدلے میں اس کا کوئی اچھا بھائی دندار بھائی مالدار بھائی یا یہ اس کا بھائی ہے اس کے باپ کو زیادہ دکھ کسی بیٹے کے قتل سے پہنچے گا جس نے قتل کیا اس بیٹے کو چھوڑ دیا اور اس کے کسی اور بیٹے کو پکڑ کے قتل کر دیا فرمایا یہ سب زیادتی ہے ایسا نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تم مظلوم ہو تو اب مظلومیت سے غلط فائدہ نہیں اٹھا ولا تقربی قریب مت جانا یتیم کے مال کے اللہ بلتی مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو حتائے اب لوگ شدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے جوانی کو یہ اس کے ختم ہو جائے واؤف بلاحدی پورا کرو اپنے وعدوں کو ان نلاحدہ نمسولہ یقین وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اس کے بابت تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا یتیم کے کی مال کے بارے میں صورت نسا اور دوسرے مقامات پرم پر ہم پڑھ چکے ہیں یہ بہت خطرناک ہے مایا کلو نفی بتون یہ تو پیٹ میں آگ ڈالنے کے مترادت ہے ہاں پھر یہ بتائیں کہ جی اللہ بلت ہی احسن احسن طریقے سے جیسے نے وہاں پڑا ہے کہ کوئی شخص مالدار بچے پرورش میں لیتا ہے اور خود غریب ہے تو اس کے مال سے کھائے گا اس کے مطابق اور ان کے مال کی حفاظت کرے گا فرمایا وعدوں کے پاس جاری کرو یقینا وعدوں کے بارے میں سوال ہوگی آحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ دعا مانگتے ہیں نماز میں اللہم اللہ آوز من عذاب القبر الخبر واؤ من عذاب جہنم واہ والممات واہ فتنا من و, من و من والمغرب آپ قرضے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بچاؤ اس کی سبب کیا ہے فرمایا دو چیزیں انسان میں آتی ہیں قرضدار ہونے کے بعد وعدہ خلافی اور جھوٹ کیونکہ وعدہ اگر م... نہیں کرتا ہے تو قرض دار کو کہتے بھائی بولو کون سے تارے کو دو گے دن تو بتاؤ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو دن بتاؤں گا وہ دے نہیں سکتا ہوں اس دن میں پیسے لیکن اگر یہ وعدہ نہیں کرتے تو اگلا اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے تو یہ ویسے وعدہ کر لیتے جب وہ وعدہ چیم آ جاتا ہے تو یہ پھر کرتے پورا نہیں کر سکتے مانا دو چیزیں آ گئی نا ایک جھوٹ بولنا ایک وعدہ خلافی کرنا اور دوسرے جس میں کیا فرمایا اس شخص کا دین نہیں ہے جس میں وعدے کے پاسداری نہیں ہے فرمایا واو لے تم پورا کرو تم ماپ کو جب تم معاف کرنے لگو وزنو و بالکش اور وزن کرو برابر ترازو کے ساتھ خیر یہ بہت بہتر ہے اور بہت اس کا اچھا انجام ہوگا انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا ناپتول میں کمی مت کرو عادل انصاف سے کام لو اس میں تمہاری دنیا کا خیر آخرت کا خیر ایک جو تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا دوسرا مال تمہارا حلال ہوگا تیسرا آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں جو کچھ تم کسی کے ساتھ کرو گے پھر تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو تم اپنے آپ کو بچاؤ معاشرے کے اندر مثال یوں ہے نا جس طرح کے انسان روڈ پر گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دوسروں کو بچائے یہ اپنے گاڑی سے دوسروں کو بچائے تو دوسری کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے گاڑی سے اس کو بچائے مانا ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی اور لگ نہ جائے میرے گاڑی سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے بہین ہی معاشرے میں رہنے کے لیے قانون یہ ہے کہ تم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ میں کسی کا پیسہ نہ کھا جاؤں میں کسی کی غیبت نہ کر لوں میں کسی کی چہوری نہ کر لوں کسی کے مال پر میں ہاتھ نہ ڈالوں دوسرے کو آپ بچاؤ گے تو اسی ترتیب سے دوسرا آپ کو بچائے گا یہ معاشرے کے اندر اللہ تعالی نے ایک نظام ایک قانون بنایا ہے فرمایا نہ پیچھا کرے تم کسی ایسی چیز کے پیچھے جس کا تجھے علم نہیں ہے سما ولبسرا فا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ چیزیں اللہ نے کام کے لیے دی ہے ان سما یقیناً سننا یعنی کان وسرا اور آنکھ اور دل، ہر ان کے, بارے میں سوال ہو کے رد پر پیش کیا ہے کہ اللہ فرماتے اولا تک ہم اس چیز کی پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس لیے کہ مخلد اپنے امام کے کی پیچھے کیوں چلتا ہے کہتے ہیں میرے امام صاحب نے یہ فرمایا ہے آپ ان سے پوچھو انہوں نے کیوں فرمایا دلیل کیا ہے اگر وہ دلیل دے دیں گے تکلیف تو نہ ہوا نا لیکن اگر وہ دلیل نہیں دے گا تو معلوم ہوا کہ تم ایک ایسی پیچھے ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہو جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے فتوے کا تمہیں علم نہیں ہے اگرچہ علما نے اس مسئلے میں اپنا جان چھوڑایا ہے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر اس فتوے کو نہ مانا جائے جب تک کہ اس فتوے کے دلیل کو معلوم نہ کر لو تو جب ان کے فتوے کے دلیل معلوم کرو گے تو خود بخود تکلیف سے نکل جاؤ گے اور جب ان کے فتوے کو دلیل تلاش تم نہیں کرو گے تو یہ حرمت میں داخل ہو جاؤ گے کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ لا لاحدین کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے اب کلامی مالم جانف دلی امام ابو نے برحمۃ اللہ کا یہ قول در المختار وغیرہ میں موجود ہے کہ حلال نہیں ہے کسی شخص کے لیے ہمارے کسی قول پر فتوا دینا جب تک کہ ہمارے اس قول کی دلیل کو وہ نہ جانے اب اگر وہ دلیل کو جانتا ہے تو خود بخود تقلید سے نکل جائے گا اگر دلیل کو نہیں جانے گا تو امام صاحب کے بقول وہ حرام کا برتا کیب ہے رس حیات منع فرمایا کسی ایسی چیز کے پیچھے چلنا جس کا تجھے علم نہ ہو اور تقلید کے بارے میں جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ مودیوں نے یہی کہا ہے نا ذکرین تم لا تعلم ہو تو جب لاتالمون ہوگا تو کہتے ہیں پھر ہم تقلید کریں گے تو یہ آیات کہتے ہیں جب تم لا تالمون ہو گے اور یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ منا فرمایا اللہ نے ولا تک تمہارے علم اس چیز کی پیچھے نہ چلنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو وہاں خود کہتے ہیں کہ ہم علم نہیں ہے ہم اس لیے مقل دے تو جب علم نہیں ہے تو قرآن کہتے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی پیچھے جی مت چلو اس کے ری پھر لوگوں نے دنیا باتوں کی مثالیں دی ہے کہتے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ڈاکٹر سے تم دلیل نہیں مانگتے ہو ہم کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن ہم نے یہ کب بولا ہے کہ پوری دنیا میں فلاں گلی میں ایک ہی ڈاکٹر ہے اسے سے علاج کرو